وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله اے نبی آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے اللہ تعالی سننے جاننے والے جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں اللہ ان کے ولی اور مددگار ہیں اور اللہ ہی کی ذات پر مؤمنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے فقط اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو نہ کسی اور سے تاکہ تم کو شکر گزاری کی توفیق ہو اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو سامعین اب نہایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنگ احد کا تذکرہ یہ <تصح Principat> احد کے واقعے کا ذکر ہے گو بعض مفسرین نے اسے جنگ خندق کا قصہ بھی کہا ہے لیکن ٹھیک یہی ہے کہ واقعہ جنگ احد کا ہے سن تین ہجری گیارہ شوال بروز ہفتہ پیش آیا تھا اس آیت میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ مدینہ شریف سے نکلے اور لوگوں کو لڑائی کے موقع کی جگہ پر مقرر کرنے لگے میمنا میسرہ لشکر کا مقرر کیا اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے والے اور سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں روایتوں میں یہاں تک آ چکا ہے کہ رسول اللہ جمعہ کے دن مدینہ شریف سے لڑائی کے لئے نکلے اور قرآن فرماتا ہے صبح ہی صبح تم لشکریوں کی جگہ مقرر کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن تو جا کر پڑاؤ ڈال دیا باقی کاروائی ہفتے کی صبح شروع ہوئی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں یعنی بنو حارث اور بنو سلمہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے دو گروہوں نے بزدری کا ارادہ کیا تھا وہ اس میں ہماری ایک کمزوری کا بیان ہے لیکن ہم اپنے حق میں اس آیت کو بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ولی ہیں یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بدر والے دن بھی تم کو غالب کیا حالانکہ تم بہت ہی کم اور بے سر و سامان تھے بدر کی لڑائی سن دو ہجری سترہ رمضان بروز جمعہ ہوئی تھی اسی کا نام یوم الفرقان رکھا گیا اس دن اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملی شرک برباد ہوا محل نے اجڑا حالانکہ اس دن مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے فقط ستر اونٹ تھے باقی سب پیدل تھے ہتھیار بھی اتنے کم تھے کہ گویا نہ تھے اور دشمن کی تعداد اس دن تین گنی تھی ایک ہزار میں کچھ ہی کم تھے ہر ایک ذرہ بختر لگائے ہوئے ضرورت سے زیادہ وافر ہتھیار عمدہ عمدہ کافی سے زیادہ گھوڑے مالداری کا یہ حال تھا سونے کے زیور پہنے ہوئے اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور غلبہ دیا اپنی وہی ظاہر باہر کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سرخ رو کیا اور شیطان اور اس کے لشکریوں کو ذلیل و خوار کیا اپنے ممن بندوں اور جنتی لشکریوں کو اس آیت میں احسان یاد دلاتے ہیں کہ باوجود تمہاری تعداد کی کمی اور ظاہری اسباب کی غیر موجودگی کے تم کو غالب رکھا تاکہ تم معلوم کرو کہ غلبہ ظاہری اسباب پر موقف نہیں اسی لیے دوسری آیت میں صاف فرما دیا کہ جنگ حنین میں تم نے ظاہری اسباب پر نظر ڈالی اور اپنی زیادتی دیکھ کر خوش ہوئے لیکن اس زیاتی تعداد اور موجودگی اسباب نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا عیاض اشاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ ارموک میں ہمارے پانچ سردار تھے ابو عبیدہ یزید بن ابی سفیان شرحبیل ابن حسنا خالد بن الولید اور ایاد رضی اللہ عنہ اور خلیفۃ المنین عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ لڑائی کے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سرداری کریں اس لڑائی میں ہمیں چو طرف سے شکست کے آثار نظر آنے لگے تو ہم نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ہمیں موت نے گھیر رکھا ہے اور امداد بھیجئے فاروق رضی اللہ عنہ کا مکتوب گرامی ہماری گزارش کے جواب میں آیا جس میں تحریر تھا کہ تمہارا طلب امداد کا خط پہنچا میں تم کو ایک ایسی ذات بتلاتا ہوں جو سب سے زیادہ مددگار اور سب سے زیادہ مضبوط لشکر والی ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے جنہوں نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بدر والے دن کی تھی بدری لشکر تو تم سے بہت ہی کم تھے میرا یہ خط پڑھتے ہی جہاد شروع کر دو اور اب مجھے کچھ نہ لکھنا نہ کچھ پوچھنا اس خط سے ہماری جرتیں بڑھ گئیں ہمتیں بلند ہو گئیں پھر ہم نے جم کر لڑا شروع کیا الحمدللہ دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگے ہم نے بارہ میل تک ان کا تعاقب کیا یعنی پیچھے گئے بہت سارا مال غنیمت ہمیں ملا جو ہم نے آپس میں بانٹ لیا پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ دوڑ کون کرے گا ایک نوجوان نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں حاضر ہوں چنانچہ دوڑنے میں وہ آگے نکل گئے میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں اور وہ اس نوجوان کے پیچھے گھوڑا اڑائے چلے جا رہے تھے بدر بن نارائین ایک شخص تھا اس کے نام سے ایک کوہ مشہور تھا اور اس میدان کا جس میں یہ کوہ تھا یہی نام ہو گیا تھا بدر کی جنگ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ شکر کی توفیق ملے اور اطاعت گزاری کر سکو